ماں قتلہ دلاس بل قاتل اگر دیشی پو حجر اور چیز بانی چکوں دام سرم کا ساتھ اگر سیگن بھی مسلم کو نہ صرف شوافے پر اس بارے میں رو آبت سلطار دیوافے کی سو مسائل جیوم سراد بر مصر ترجمے پہ مانا ختم کرا ماسرت میں کہنا ذکر گئی شوافی پہ دے سلال پیش گئی دیو سراد قتل میں مساخل قطمت کے داخل ہے کہ داخل دے شفافی کو خط آمد کے داخل ہو سراب کی فتح باری پکٹ ماں نکڑے بالمسلے قتل بل مسقل اور حناب کا قتل بل مسقل کشم آمد کے داخل ہوئی دام داغی دریل دا دا نے دوڑ کے کی دا حناف جواب داری کر گئی جدہ قتل سیاسی تعزیروں اتنا دا قتل انور قوض اللہ مگر سرا دار مرآل ساخام مہور دے امام شفیع مرے اور بانی دام سب کئی رد ہوتا من بھول دے سخت مہاماری کی ممشا جی حتا قدر آ آ وجدت قدر الرا سر انجا رتن الحجرین شدید من فعلا حاضر افلان افنان حتم السلام چکرار کافی کیفی کی, کی مبارک بھی ساس پنب سے قتل دے فیو کی نبی کمرواد کی چکر سے دوسروں تو لے کی مارے کالی دسری دوسروں دا دا دی دی دنیا دا دا ویٹا سر دی فلان کتن کے کارد لا میرا سیاح نے کال فلان کتن کی نام برا صاحب امربی رسمپتر حاضر